رحمن علیہ وحمۃ پاک البشہ <سؤال> الباخطہ سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دار کتاب دعوت شریف میں شریف میں سے آج نمبر چھہتر ہے اور اور کے میں گفتگو چل رہے ہیں اور مقدماتی کلمان مقدمات سے میں سند نمبر تین ہے کلمۂ طیبہ کے بارے میں ہمارا چل رہا ہے درس نمبر تین اور کل کلم طیبہ پڑھنے کے بارے میں جو فضلتیں تھیں اور دلائل تھیں وہ بیان کی ہر پانچ بعد نمازوں کے بعد پڑھنے کے بارے میں اور آج جو ہے عورت خمسہ کے تو جہاد میں تیسرا درس ہے مجموعی تو پر دعوت کا چھتر نواں درس ہے چھہتر نمبر ہیں اس میں کلم طیبہ پاکلم کے اندر جو مطالب ہیں اس کلم کے اندر ہم کن کن جو ہے علمی حقائق جو اس کلمے کے اندر موجود ہے اس کے بعد تھوڑا سوزی دے دوں گا انشاءاللہ تو کلمہ طیبہ جو ہے یہ مبارک کلمہ جو نہایت ہی خوبصورت نہایت جامع اور انتہائی ایمان افروز کلمہ ہے ہاں جی بندے مومن کے تو وظیفہ ہی یہی کلمہ ہونی چاہیے کہ وہ شب و روز یہی کلمہ ہی پڑھتے رہیں اور اللہ کے ساتھ اپنی توحید کا جو ہے اللہ اقرار کرتے رہیں جو کہ اصل دین ہے اور پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اپنے امتی ہونے کے لحاظ سے آپ سے محبت و عیدت کا اظہار کرتے رہیں اور اللہ اور رسول کی محبت میں جن حسنوں سے اور رسول نے محبت کرنے کا حکم دے دیا وہ پنجن پاوید علیہ السلام ان کے ساتھ بھی جو ہیں اپنی عقائد اور ایمان کا مسلسل اظہار کرتے رہیں اور ان کا اللہ اور اللہ کے رسول اور ان عظیم حستیوں سے محبت کرنے والوں سے اپنی محبت کا ہمیشہ اظہار ان مبارک نمایات کے ذریعے سے کرتے رہیں اور جن لوگوں نے اللہ کے دین کو نقصان پہنچایا اللہ کے نبی کو نقصان پہنچایا دشمنی کیا اور اور جو ہے پاک علیہ السلام سے بہت اور دشمنی روا رکھا ہاں جی جبکہ یہ ہستیاں جو ہے اس کا کے کیا افضل ترین اور پاکزہ ترین حصیوں میں سے تھا ان کے پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف تھا ان کے مال دولت ہر چیز اسلام کے لیے وقف تھا چنا ہم دعائے جو شہ دعائے اذان پر اقامت پڑھنے کے بعد بلکہ نیت کرنے کے بعد جو ہے فرض نمازوں میں طویل حل دعا پڑ جاتے ہیں کلِ نسلاۃ و نسخی و ماہیا یا محمۃ اللہ رب العالمین کا مکمل اس کا عملی ثبوت پیش کرنے والی حسیاں یہی میں الویت علیہ السلام پیار رسول کے ساتھ کہ ہمارا جینا ہمارا مرنا حبیب آپ کہہ دو میری نماز میری تمام عبادتیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے رضا کے لئے ہیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے مردہ اللہ کے دین کے لئے ہے اس کی رضا کے حصول کے لیے اس چیز کا اس مبارک دعا کا عملی ثبوت جو ہے اس کا انعام میں محمد عل محمد نے ہی دیا ہے کہ اپنے سب کچھ اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کر دیا ہے لہٰذا اس انتہائی ایمان ابروز جو ہے سات بنیادی نقط پر مشتمل کلمہ سات بنیادی ہاں جی یعنی اعتقادی ایمانی معرفتی اور اللہ اور رسول سے خود, خود کو جوڑنے والی اور اسلام کی بنیادوں کو اپنے اندر مستحکم کرنے والی اسے نورانی کلمات کو جو ہے نمازوں کے بعد ہم دہراتے رہتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ہمیشہ ہماری زبان پر یہ مخبارِ کلمات ہمیشہ جاری رہیں شب و روز جاری رہیں سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارے زبان پر یہ جاری رہیں کیونکہ اس کائنات کے اندر یہی تو ہے ایک اللہ کی ذات ہے اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول ہیں جو کہ عادل خدا بزرگ تو القسہ مختصر اس کے بعد پنجن پاک علیہ السلام ہے اس کا ناز کیا افضل ترین حیثیوں میں سے لہٰذا ان سے محبت معدت اور اس کا اقرار اور جو ہے اے نے ایمان ہے اے نے ہے اے نئے دین ہے اے اسلام ہے اسلام ہمیں یہی کم کرتا ہے انہی کو اپنے دلوں میں جگہ دے دو انہی سے محبت کرو انہی سے معذہ رکھو انہی کے راستے پر چلو انہی کے طرقے پر چلو تو تمہاری نجات اسی میں اگاتی اللہ اللّہ واطو رسول اللہ عمر کم ہاں جی اللہ کے تعداد اللہ رسول اللہ عمل ہمارے یہی اِیمیال فیط علیہ السلام پنجن پاک ہے علی اللہ عمر کا حقیقی مزاح بطور اطلاق جو اطاعن کے کر سکتے ہو ابد القید کے یہی حسین کیونکہ یہ معصوم ہے اس وجہ سے جن کے تعدت اور اللہ ہم کرنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ناظر مقدس کلمے کو جو ہے ہمیں ہمیشہ پڑھنا چاہیے ہمیں اور بڑے خلوص اور عقیدت کے ساتھ بامعارفت طریقے سے پڑھنا چاہیے تو یہ مبارک علمہ یہ ہے کلمۂ طیبہ جو رواشی دنیا میں کلم نے آپ کو بتائیں علسل کا المۂ طیبہ مختصر ہے پر سلیح کلمہ کے اضافہ علین والی اللہ للہ ہمارے کلمے کے اندر جو ہے کل سات نکات ہیں تین نکات نے سات نکات ہیں اور سات انتہائی بنیادی اعتقادی اور معرفتی کلمات پر مشتمل اور ایمانیات پر مشتمل کلمہ ہے تو سب سے پہلے اس کلمے کا حصہ جو ہے پہلے کلمے کا سفر لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ وفاطمۃ اللہ والحسن الحسین عصفۃ اللّہ علام حبی امرحمۃ اللہ ولا مغزمۃ اللہ یہ وہ مبارک کلماں ہیں جو ہم کلمِ طیب عنوان سے پڑھتے ہیں اس کلم کے اندر سات بنیادی اعتقادات ہیں ہاں سب سے پہلا کیا ہے لا الہ اللہ ہاں لا البان لا الاحق اللہ نفی جس بولتے عرب اداب کے لحاظ سے الہ معبود کے معنی میں اس میں لا اللہ یعنی اس کائنات کے اندر اللہ یہ اللہ جو ہے ارو ادب کے لحاظ سے یا غیر کے معنی میں یار پھر وصفت کے لیے تو علہ یعنی ایسی معبود جو خدا نہ ہو یہاں یعنی اس اللہ کے نہرتی ہے ایک ایسا محبود جو خدا اللہ نہ ہو اللہ کے سوا اس کا ہم دوسرا الفاظ میں کہتے ہیں اللہ کے سوا ایک ایسے معبوض جس کے سواد یہ ہو کہ اللہ نہ ہو اس کا انداز میں ہر نہیں ہے اس کا انداز میں ہر نہیں ہے معبود صرف اور صرف وہی ذات جو اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں جس نے اپنی پاک ذات کے لیے اللہ کا نام رکھا ہے صرف وہی ذات جو ہے ہمارا رب ہے اللہ ہے باقی جو ہے کوئی معبود نہیں ہے معبود صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے یوں اللہ اللہ نف ہے نہ کرا درس کہ نہیں نہ جو ہے ہر قسم کے علاح کے نف جاتے نہ انسانوں میں سے کوئی ایسی ذات ہے جو عبادت بندگی کے نقابل ہے نہ فرشتوں میں سے کوئی ایسی ذات ہے جس کے عبادت کے لئے عبادت بندگی کے نقابل ہو نہ جن آدمی کوئی ایسی معلوم ہے جو اللہ کی عبادت کے قابل ہو نئی عظیم آسمان سورہ چاند کاکے شانیں یعنی سیارات سب آسم سات سمندری عظیم بلند بہلا پہاڑیں یہ جتنے بھی کائنات کے اندر بڑے بڑے اور عظیم موجودات ہیں ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ سب کے سب اس عظیم اور طاقت طاقت والی قدرت والی ذات الہی کا اس کے مخلوق ہیں یہ اس کے دستے قدرت یہ سب اس کے یہ ہیں یہ علم کے قدرت اور کے جو ہے عظمت کے مظاہر ہیں ان میں غور و فکر کر کے ہم اللہ کو پہچان بے شک رکھتے ہیں ان کے اندر جو عظمتیں ہیں آسمانوں کے اندر جو عظمتیں ہیں بلندیاں ہیں رفاتیں ہیں پہاڑوں کے اندر جو قدرتی جو ہے اس کے اندر آسال اور عموز ہے سمندر کی عظمتوں کو بل و باہر کی عظمتوں پہ انسان غور کر کے خود انسان کے کمالات امبیہ علیہ السلام کے کمالات علمی معرفتی ان سب پہ غور کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے معرفت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے جیم تدبر کا ہے کہ ہر ہر شے میں ہمیں غور و فکر کرنے کا اللہ نے قرآن میں دعوت دی ہے حکم فرمائے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں اللہ کی سچی معارفت ہوگی ہاں جی اور جتنا معرفت بڑھے گا اتنا محبت بڑھ گئی اتنا محبت بڑھ گا اللہ سما تعلق اور رشتہ اور مضبوط ہوگا اور اللہ کے ہم سچی بندگی کر سکیں گے لیکن کائنات کا لاء الگ لیکن کائنات کا کوئی بھی شے کوئی بھی چیز اس چیز کے لائق نہیں کہ اس کو اس کی بات مانی جائے اس کی بندگی کی جائے اس کو معبود قرار دیا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پا میں کتنی جو پر دلیل پیش کیا ہے اے بند خدا تم کو میں نے خلق کیا خلق میں نے کیا رزق میں دے رہا ہوں تو میں جو ہے اس تم کچھ بھی نہیں تھا تم کو میں نے وجود بادشاہ مانگے پیر میں جب تھے تو تم کتنا حقیر شہ تھا ایک حقیر پانی نہیں تھا اس کو میں نے تمہیں جو ہے انسان آسن اور خالقین خلق کیا دنیا میں لایا تمہیں میں نے نے تمام انعامات سے نواز کر تمہیں جو ہے ایک کامل انسان بنایا اور تمہارے اندر ہر چیز میں نے رکھا ہاں تمہاری زندگی کے تمام اسباب وسائل میں نے اس تمہارے اندر بھی پیدا کیا تمہارے باہر بھی تمہاری تمام ضروریات پیدا کیا تو اللہ فرماتے ہیں بس انصاف کا تقاضا ہے پھر جو جب تم اقرار بھی کرتے ہو یہ سب میری طرف سے ہیں۔ میرا اپنا تو خوش بھی نہیں میرا اپنی ذات بھی میرا اپنا نہیں ہے میرا اپنی ذات بھی میں نے خود خلق نہیں کیا اور یہ سب اسی ذات کا خلق کرتا ہے رزق اسی کی طرف سے انعامات اسی کی طرف سے صحت سلامی ہوتے اسی ذات کی طرف سے ہیں ہاں جی اور ہدایت اسی توحے کے ہدایت اسی کاغذات کی طرف سے توحے کے توحہ انعابت اسی کاغذات کی طرف سے کل خیمت میں بھی باشش کی امید اسی ذات سے ہے ہاں جی اور دنیا کی تمام انعامات جو ہے اسی ذات نے ہمیں عطا فرمایا ہاں جی توحیر اللہ الرمان جب سب کچھ میرا ہے تو صاف یہ بند خدا جو ہے ہاں جی بندگی بھی میرا کیا جائے ہاں جی اور میری ہی عبادت کیا جائے اور میری ہی اطاعت کیا جائے ہاں اور میری ہی اطاعت کے ذیل میں تم نے جن سے اطاعت کرنے کریں جنہیں اللہ نے انبیاء کے اطاعت کیا تو اللہ کے حکم سے اطاعت کریں اللہ نے جو ہے اپنے آسمانی کتابوں کو عمل کرنے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم سے عمل کریں نہ وہ اپنی مرضی سے تو اللہ ہم سے لا الہ اللہ اللہ کے اسی حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اطاعت کے لائق ہاں جی حقیقی اعت کے لائق بندگی کے لائق ہاں جی اور آجزی کے لائق کی جس کے سامنے ہم ایک اب حقیر کے عصد سے جھک جائیں وہ صرف اور صرف اللہ کے ذات ہیں جو اس چیز کے لائق ہیں اور پرستش کے لک ہیں جی? اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے سخت نارض قرآن پار اللہ نے شگوہ فرمایا کہ بند ممن جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو اچانک سمندر کے بیچ میں تمہاری کشتی طوفان و چین ڈال مڈول ہوتے ہو اور تم دیکھتے ہو نجات کا آپ کوئی راستہ نہیں سوائے کہ اللہ کو بکاریں اور تم ہمیں پکارتے ہو پورے خلوص کے ساتھ جب ہم تمہیں نجات دیتے ہیں اور پہنچاتے ہیں ساحل سمندر پہ پہنچا دیتے ہیں تو پھر دوبارہ تم ہمیں بھول جاتے ہو اور پھر دوبارہ انہیں بتوں کی پجاری کرتے ہو اور بولتے ہو فلاں کی وجہ سے ہو گیا فلاں کی وجہ سے ہو گیا اور ہم بھول جاتے ہو اللہ کتنا نا شکرہ ہے تم لوگ کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ مجھ اللہ کی طرف سے ہیں اور تم جو ہے میری بندگی کرنے کے بجائے تم جو ہے ہاں جی دوسرے موجودات کے کچھ انسانوں کے کچھ جنات کے کچھ کیا کیا معلومات کے اس کے انسان کچھ پتھر کے ہاں جی کچھ پتھر سے بنائے ہوئے مورتیوں کے کچھ لوہوں سے معدنیت سے بنائے ہوئے لوہوں کی مادنیت کی چیزوں کے حتیٰ جو شام اور بچھو کے بھی ہاں دنیا میں عبادت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اسے لا اللہ الا اللہ کے ذریعے سے کہ قرآن با میں یہ آیت مبارکہ کتنی جگہوں پر ذکر ہو گیا ہے ہاں جی اور انبیاء علیہ السلام تمام سے آدم سے لے کر خاتم تک سب نے اپنی امتوں کو جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرایا یہ شرک سے ڈرایا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کرنے سے ڈرایا ہے اور اللہ ہی کے اندر اندر پہ جگنے کا سب نے حکم دیا ہے اللہ ہی کے سچی اور خلوص دل کے ساتھ عبادت و بندگی کا حکم دیا ہے تو یہ ساری باتیں ذہن میں اسی لا اللہ کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈالنا چاہتا ہے ہمارن اس مبارک تصویر کو ہمیں پڑھا کے ہاں اور ہر روز پڑھنے کا حکم دے کر جو ہے اور ہمیشہ زبان پہ زیر لپ لگنے کا حکم دے کر اس مقدس کلمے کو ہاں تاکہ ہمارے ایمان جو ہے ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے رہیں اس کلمے کے جتنا غور و فکر کریں گے اتنا آپ کی اور پڑھیں گے اتنا آپ کے ایمان مضبوط ہوگا آپ کے ایمان کے اندر توحید کا جو ہے پہلو ہے وہ سب سے زیادہ پا جائے گا ہمیں معلوم ہونا چاہیے طریقت کے جو اصل مرشدان نے آخر کاتے وہ اپنے مردین کو طی مناظر کے لیے جو کلمہ نفِ اس بات پر دعت کرنے والے یہی لا یہی لال اللہ ہے یہی دیتی حضرت نظم الدین کو نے اپنے دار اصول اشرا میں یہی دس کلمات دہمت یہی کلمات یہ کلم لال اللہ دیا ہے اور آپ نے فرمائے اسی لال اللہ ہی کے ذریعے سے ترقی کے سالکان جو ہے منازل طے کرتے کرتے فنا اللہ بقاب اللہ کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور افضل ذکر یہی لال اللہ ہے جو کہ اس مقدس کلمہ طیبہ کے شروع میں آیا ہے تو حذین لا لہ اللہ کلم طیبے کا جو پہلا حصہ ہے جو کہ اللہ کی توحید وحدانیت کا اقرار ہے حضین گرامین لا لہ کے ثواف اور حاضر آپ دیکھیں ہاں پیالِ نبی فرمایا جو بندہ اللہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ہاں تو اس کی گناہیں اللہ تعالیٰ سے ایسا گرتا لگتا ہے جیسے موسم خزاں میں اس سے گناہ پتے گر جاتے ہیں درختوں سے اللہ اکبر اور یہ مسلمانوں کا اتفاق ہے جس بندے نے خلوص دل سے ایک دفعہ اللہ اللہ اقرار کیا وہ غلط جغلاح کی وجہ سے جہنم میں جائیں پھر وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے وہ بلاخر اللہ تعالیٰ کو جنت میں پہنچا دے گا کیونکہ وہ اس اللہ اللہ کی برکت سے جان کر تو اللہ اللہ کوئی معمولی تذویر نہیں ہے معمولہ اللہ جو ہے روح توحید کو بیان کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کا اس کے ذریعے سے اقرار ہوتی ہے لہذا جو ہے اس کلمے کو جتنا زیادہ پڑھیں گے کلمہ طیبہ کی شہرت میں الگ سے پڑھیں گے اس کا اخلاف پڑھیں گے دوسرے کلمہ سے وہ رسول اللہ سے ملا کے پڑھیں گے ہاں جی جس طریقے سے بھی مبارک علمے کو پڑھیں پڑھنے کی عادت ہو اسلام اور رسگان دن میں بھی اپنے دعاؤں میں آپ تک کریں سب سے زیادہ یہ مبارک علمہ دعاؤں میں آیا ہوا ہے تصویر آپ نے روزانہ کی تصویر میں دنوں کے تصویر میں مبارک علمہ آیا ہوا ہے ہاں جی اس کلمے کو جتنا انسان زبان رکھیں ہمارے گناہوں کے بخشش کا اور خلق خیمد میں ہمارے نجات کا اور ہمیشہ جہنمی ہونے سے تو یقین کے ساتھ بلاجما امت اسلامی کا اتفاق ہے یہ کلمہ ہمیشہ خلوص سے پڑھنے والے بندہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا ہاں جی پیارے نبی فرمائے جو شرط جو یہ کلمہ سو دفعہ پڑیں دن میں تو اس سے بڑھ کر کسی کا ثواب عجیب زیادہ نہیں ہوگا مگر یہی کوئی بندہ یہی کلمہ اس سے زیادہ تعداد میں پڑے تو اس کا پھر عجل بڑھ جائے گا تو عجن گراہمی یہ کلمہ نہایت ہی پرفیز کلمہ ہے جو کہ کلمہ طے کا ابتدائی کلمہ ہے بقیہ ان شاء اللہ اس کی توضیحت اس مقدس کلمے کے آگے آتے رہیں